عسى رَبُّهُ سربو پلک کئی اُبدیلا ہوں مُسْلِمَاتٍ جن قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ س اگر وہ تم کو طلاق دے دیں گے تو امید ہے کہ ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے زیادہ اچھی بیویاں دے دے جو مسلمان ہوں گی ایمان والی ہوں گی طاعت گزار ہوں گی توبہ کرنے والی ہوں گی عبادت کرنے والی ہوں گی روزہ رکھنے والی ہوں گی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہوں گی اسایت کریمہ میں حفصہ عائشہ اور دیگر امہات المومنین کو مزید دھمکی دی گئی ہے اور انہیں ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گی تو ممکن ہے کہ وہ تم سب کو طلاق دے دیں اور ان کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور عیسائت کے نازل ہونے کے بعد تمام امہات المومن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا آپ کا غایت درجہ دب و احترام کیا اور بہترین مسلمان عورتیں بن گئیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے وہ سب آپ کی بیویاں رہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہوں گی